سے مقام جسے ادا کرنے سے اپنے اپنے وقتوں میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کا ادب کے ساتھ ادا کرنا تو اس کو تو اللہ تعالی نے معراج کہا ہے السلات معراج الگنی یہ عربی کا لفظ ہے معراج اور یہ اس وقت فرض ہوئی تھی جب کہ آپ میراج میں تشریف لے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج تشریف لے گئے تھے تو یہ وہاں فرض ہوئی تھی تو اس کا کی فرضیت تو وہاں ہوئی اور وجود اس کا دنیا کے اندر ہوا چند چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود بھی آخرت میں اور ان کا ظہور بھی آخرت میں اور بات چیت ایسی ہے کہ وجود تو ہوا آخرت میں اور ظہور ہوا دنیا میں تو نماز کا وجود تو ہوا تھا عالم بالعال کہ جب رسول پر تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو میرے بندوں کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ تو تحفہ جانتے ہیں آپ جی جی. کہ جب جی کوئی جی. کہیں جاتا ہے تو اس کا بھی جی وہ چاہتا ہے کہ میں بچوں کو کچھ لے کر جاؤں کچھ میزبان کا بھی جی چاہتا ہے کہ مہمان آیا ہے یہ ذرا بچوں کے لیے کچھ لے کر جاوے ذرا اس کو ہم کچھ توحفہ دے دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں تو یہاں تحفہ مل گیا کہ آئے اور جنت و روز عرف کرسی اور دنیا کے اندر آپ کو ندی طیبہ کی جگہ بیت المقدس کی سیر اور وہاں نبیوں کے امام بننا اور پھر رف رف پر براخ پر سوار ہو کر ساتوں آسمانوں کو اور نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ ترسیل لائے اور سیر کرا کرا, کرا کے جگہ جگہ کہ میں نے آپ کو یہاں دعوت دی آئے اور پھر یہاں آ بھی میں نے جنگت بھی دکھلا دی اور ججق بھی دکھلا دی ارش بھی دکھلا دیا کرسی بھی دکھلا دی اور اس سے آگے بھی میرے قریب پہنچے اور میں نے آپ کو نظر خاص نظر خاص خاص کرنے کے لیے میں نے آپ کو چھدر تل منتہا جبر السلام نے بھی پہنچ کر یہ کہا کہ میرا کام اس عرش سے آگے جانے کا نہیں ہے میں گیا اور میرے پر جلے بس اب تو آپ جانے اور آپ کا محبوب جانے اور آپ حبیب جانے <coughs> راز و نیاز کی بات ہے <coughs> تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ایک عجیب بات فرمائی کیا یہ فرمایا کہ تمہارا خدا اللہ کا اللہوکم تمہارا اللہ صرف سلاتے نماز میں ہے تو ہماری زبان میں نماز تو یہ کہ اس پر لوگوں کو بڑا عشکار ہوا یہ جی حدیث شریف میں ہے آپ نے جسم روا کے بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ابھی یہاں آ کر ٹہل جاؤ ابھی آگے مت آؤ کہ تمہارا اللہ نماز میں صرف سلاتے کے نماز میں ہے تو بازوں کو اسکار وہ مجھے لکھ کر بھی بھیجا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ اور نماز میں ہے تو نماز جو سلاد کے لفظ ہے سلاد کا اور سلاد کے معنی آتے ہیں لغت ڈکشنری لغت میں کئی سلاد کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں اور سلاد کے معنی احترام تعزیم عزمت اکرام اس کے بھی جو کوئی مہمان آتا ہے اس کا اکرام اکرام کے بھی آتے ہیں اور سراد کے معنی جلانے کے بھی آتے ہیں سراد کے معنی جلنے کے بھی آتے ہیں سلا سلا اور سلا کے معنی گیری لکڑی کو آگ میں دکھلا کر آگ میں دکھلا کر گرم کر کے سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں ٹیڑی لکڑیوں کو آگ میں گرم کر کے سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں یہ سرا کے معنی ہے اسی سے ہے سلاد تو مطلب یہ تھا سالہ کا کہ تمہاری طرف اب اس وقت خاص خاص نظر رحمت کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوا ہے لوگ یہ سمجھے سلاد کے لفظ سے کہ نماز پڑھ لیا تعالیٰ اسی لیے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے کو بدول کسی عالم کے خود دیکھنا نہیں چاہیے تو سرد اتنی بڑی اونچی چیز ہوئی اور جب آپ سیر کرا کے سب کچھ دکھا کر دنیا کے اندر واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو سب کچھ سیریں اپنے آنکھر مشاہدے سے اور یہاں تک کہ مجھ کو بھی دیکھا اور یہاں تک کہ مجھ سے گفتگو اور کلام بھی ہوا اب جو آپ واپس جا رہے ہیں تو میرے بندوں کے لیے اپنی امت کے لیے کچھ توحفہ سے تو لیتے جاؤ اور تحفہ میں وہی دوں گا جو آپ کو یہاں دکھلایا ہے اور اس کا نام ہے سلاد اور سلات کی میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیے کہ کتنے مانے ہیں اور شریف مانے سلاد کے یہ ہے کہ جو ہم نماز اس صحت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ فرما دیا کہ اصلا تو میرا جل ممی اس تحفے کو لے جا اور جب وہ اس تحفے کو صحیح طریقے سے امانت جو ہوا کرتی کسی چیز کی اسی طریقے سے اس کو رکھیں گے اپنے پاس امن میں لائیں گے اپنے پاس تو جیسے آپ کو یہ معراج ہوئی ہے جسمانی طریقے سے اور میرے رویت اور دیداری کے طریقے سے اور یہاں کی سیر کرنے کے طریقے سے تو میرے ان مومنٹ بندوں کو بھی دنیا میں رہ کر اس کے اس معراج کے مشابہ ان کو نماز جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھتے رہیں گے اس وقت میں تو میں تھوڑی ان کو مہراج کے معنی ہے ترقی کا ذریعہ معراج کے معنی ہے عروج عروج کے مانے کہ فناش کیا کیا پوچھو آج کل بہت ہی عروج پر حال ہے اس کا یعنی بہت ہی ترقی پر ترقی اس کی یہ حال ہے اس کا ایک وقت وہ تھا کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عروج پر عروج کوٹھی پر کوٹیاں محل پر محل کارخانوں پر کارخانے اوفو. تو اسے کہتے ہیں عروج جو افطارا نے فرمایا کہ یہ نماز جو میں دے رہا ہوں یہ مسلمان مومن بندے پر ایمان لائے ہوئے آپ کی رسالت کو تسلیم کیے ہوئے عروج پر ہوں گے نئی ترقی پر ترقی ان کی ہوتی رہے گی اور ایسی ہوگی تو تنزل ان کو نہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی اور یا تو ہے ہی ان کے لیے یہ معنی ہے معراج کے معراج اعلی ذریعہ وسیلہ تو اب جب نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز پڑھنے کے اندر جیسا کہ پڑھنے کا طریقہ ہے حافظو ازو الگ سروات بس سراطر کہ تمام نمازیں جو پانچ وقت کی ہیں ان کی پوری پوری محافظت کرو اور جیسی چیز ہوتی ہے اس کی اسی چیز کے اعتبار سے انداز پر اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے معمولی چیز کی معمولی طریقے سے اور بڑھیا چیز کی بڑھیا طریقے سے ایک روپے کی حفاظت معمولی طریقے سے روپیہ تو ایک کھو گیا تو کیا بات ہے اور ایک کروڑ پونڈ ایک کروڑ رین ان کی حفاظت بہت اونچی حفاظت ہوگی اور حالانکہ وہ وہ چیز ہے ایک کروڑ ہو چاہے دنیا ہی پوری پوری کیوں نہ ہو وہ بھی پاس رہنے والی نہیں. نہیں ہے اس کے لیے پھر فنا ہے اور نماز ایک ایسی چیز اس کے لیے فنا ہے ہی نہیں تو اس کی پوری محافظت کے ساتھ جب کوئی اس کو قوم مسلم انجام دیتی رہے گی تو حضرت کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا عروج ہر حیثیت سے مالی بھی اور جاہل عزت بھی دولتی بھی یہ چیزیں ہیں عروج کی دولت کا ہونا اور عزت کا ہونا اور عزت موقع منصف اور عہدوں پر بڑے بڑے عہدے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان قومی حیثیت سے مسلمان بن حیثیت قوم انفرادی یہ نہیں دو چار دس پانچ اسے کیا ہوتا ہے نئی مسلمان مسلمان قوم کی حیثیت سے اجتماعی مجموعی حیثیت سے اگر نماز کو پوری محاورت کے ساتھ اس کے احترام اس کے آزاد اس کا وقت اس کی جماعت کا احترام کر کے احترام کر کے کر ادا کریں حضرت کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دنیاوی عروج حاصل نہ ہو ترقی انہیں عزت کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ حاصل نہ ہو اور ہمارے پاس تاریخی ثبوت ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس کا لحاظ کیا اور اس کا جو اثر ہے وہ ان پر آتا رہا وہ مسلمان مسلمان قومی حیثیت سے بڑے بڑے عروج پر پہنچے کہ بعد کے سراتی میں کوئی حوال نہیں اور ان فرضوں کو چھوٹے میں بلال بھی نہیں آتا رنج بھی طبیعت کو نہیں آتا اور وہاں سنت کہ کوئی سنت نہیں چھوٹی کہ نہیں اور شاہ رخ نے ہے ضرور ایسا ہوا ہے سوچو سوچے اگر یاد آیا تو اس کو مسبا چھوٹ گئی وزو کرتے تھے نماز پڑھتے تھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے محافظ حفاظت, حفاظت, حفاظت سلاد کے ساتھ پڑھتے تھے مسپال چھوٹ گئی حکم دے دیا جمع کرو مس درستوں سے رکیاں لے لے کے لے لے کے تمام فوجوں مسباق تقسیم کر دی گئی وہ مس کرنے بیٹھے کے کہ اندر جو نشارا محفوظ ہو گئے تھے کہ جنگ بڑے زوروں کی ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ پھر چونکہ جنگ چھڑنے والی ہے تو رات کو دن نہیں ہوتی تھی بند ہو جاتی تھی دیکھو کہ کوئی اور فوج تو نہیں آ مسلمانوں کی تو خلیج بردار یعنی چہے کا کنج جس کے حوالے تھی وہ اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کے دیکھا کہ جگہ جگہ جگہ جگہ آدمیوں کی شکل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دانتوں کو گھس رہے تیز کر رہے وہی سمجھا اس نے کہا نسارا عیسائیوں سے کہ کیا مصیبت آئی تمہیں تم جلدی ان کے حوالے کلا کر دو اور لڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے ایسے کچھ انسان مردم ہو یعنی آدمیوں کو کچا پکڑ کے کھالے والی گوشت آئی ہے اور وہ دانتوں کو تیز کر رہی ہے دیکھ لو دیکھا تو واقعی میں سمجھے ہی نہیں کیا کس طرح نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کنجی کے قری کی حوالے میں گھر سے نیچے پھینک دی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے کیا سب، کیا سب فتح ہوئی؟ سے سے سے تو اس وقت کے مسلمان عبادت کی حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ ہمارا عروج اسی میں ہے اور ہوا اور جب تک یہ چیز قائم رہی یہ کہیں زلیل نہیں ہوئی اور ترقی پر ترقی ہوتی رہی یہ تو بات تھی آزان ہو جائے گی تو نماز کے مقام نماز کا مقام معلوم ہوا بہت اونچا مقام ہے جب اونچا مقام ہے تو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حفاظت اس کا ادب اس کا احترام کتنا اونچا ہوگا اتنا اونچا ہے کہ جب مسجد جس دنی جگہ میں بن گئی اب اتنی جگہ میں نیچے بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی آسمان تک کوئی چیز نہیں بن سکتی کہ ایمان کا گھر بنا دو ملا جی کا گھر بنا دو کھجرے بنا دو رہنے کے لیے نہیں ہو سکتا آسمان تک مسجد ہے اور مسجد کو بنیاد ڈھائی جائے نئی بنائی جائے تو یہ نہیں کر سکتے کہ نیچے پہلے دکانیں بنا دو اس کے اندر ہی ہوگی اور اوپر مسجد بنا دو یہ نہیں کر سکتے اس نے پوری جگہ کو گھیرا جائے گا اور بڑی کرنی ہے تو اس کے آگے بڑی بڑھو اس کی جگہ بھی چھوڑ کر نہیں تو مسجد کا اتنا اونچا اہتمام ہے کہ جب اذان ایک زمین وقف ہو گئی اذان ایک ہو کر جماعت ہو گئی بس اب وہ مسجد پوری پوری مکمل وقف ہو چکی تحت سرا تک اور آسمان تک اتنا اونچا مقام المسد کا ذریعہ بات دہن شریف میں آ گئی اب گا آپ کی مسجد ہے اور گھڑیاں سب کے پاس ہیں مجبوری ہاتھوں میں اور کار سب کے پاس ہیں اور کار کی رفتار ایک منٹ میں کتنی ہوتی ہے پانچ منٹ میں کہاں پہنچتی ہے اگر راستہ ساتھ سا ہو تو بہت دور پہنچے گی اگر سروس روک جھڈی لگ گئی ہو تو رک روکی جائے گی جب گھڑی موجود ہے اور وقت کا متعین ہونا لکھا ہوا ہے اور نماز کا مقام درجہ معلوم ہو گیا ہے تو اب چاہیے کہ نماز کے وقت آنے کے ساتھ ہی نماز کے لیے مسجد جانے کی تیاری کر دیں اذان کا انتظار نہ کریں ہمارے ہاں تو مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لیے آگ گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اذان میں اور جماعت میں وہ تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذان میں اور جماعت میں پندرہ منٹ کا فصل رکھا جاتا ہے جو بہت کم ہے اصل میں ممکن ہے کہ پندرہ کا رکھنے لیکن تمام بفسوں کے اندر آدھ گھنٹہ اور صبح کی نماز کا تو اور تقریباً پوڑ گھنٹہ مگر وہاں بھی آدھ گھنٹہ تو اس آدھ گھنٹے کا وقفہ بہت ہوتا ہے اور کار میں چل کر مسجد کے اندر یہاں اسی مسجد کے اندر آ سکتے ہیں اس لیے کسی اور دوسری مسجد کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بنا لی اور یہ اس ایریا اس جگہ میں بنی آئی ہوئی ہے نتیجہ کیا ہوگا مقلا آفی کے خالی پڑی رہے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نسل تو اور طرح کی ہے آئندہ جن بچوں کی نسل آنے والی ہے یہ حکومت اس کو ختم کر دے کہ جب نہ کے لیے یہاں نہیں آتے تو پھر عبادت کیسی تو حکومت ہے کوئی زور نہیں ہمارا اور ہو سکتا ہے کہ اسے ختم کر دے پچاس برس کے بعد ساٹھ برس کے بعد ستر برس کے بعد بارد سے بازی تو ہے ہی نہیں تو مسجد تو سیدھا کرنے والوں کی جگہ ہے نہ کہ خاری عمارت کا نام مسجد ہے اس لیے دوسری مسجد بنانے کی کوئی زیادہ دور کے رہنے والے نہیں ہیں ایک میر سے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ کار ہے مغرب تین میر ہاں پندرہ مہینے لگ جائے گا بہر آج جو قریب کے ہیں جو قریب کے ہیں سب تو کون پڑھتے ہیں ملد. جو قریب کے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں ملد. اور جو دور کے ہیں وہ اس کے مکلب بھی نہیں کہ آئیں لیکن اگر شوق ہوگا تو وہ بھی آئیں گے خریدنے کا کوئی نہیں کوئی خریدنے کوئی نہیں سب تین امید پر ہے سب تین امید پر ہے اگر اور بجے بن جا رہے گی تو جو نہیں کچھ پڑھیں گے اور پانچ وقت کے بعد جب قریب ہے ہی نہیں اسی لیے کون آ گا یہ ساری ہو گئی اور دوسری بجے آباد ہو گئی ابھی کیا کہے گی اگر خالی چھوڑ ہوا تو اس کا باقی رہنا مشکل پڑ جائے گا کہ اذان تو ہوتی نہیں ہے حکومت کی آئے گی اذان تو ہوتی نہیں اور ہم کو ضرورت ہے اور جو دور والے ہیں وہ مکلب بھی نہیں ہے جماعت سے نہ پڑھنے کے وہ مکلب بھی نہیں ہے اپنے گھر پڑے اور جو آ سکتے ہیں وہ کاروں بیٹھ کے آئے اب زور کو ہم یہاں اثر کو آئے تھے اثر کو آئے تھے اثر تو ہم آئے تھے اب پھر لوٹ کر آ گئے اور یہ نماز کہاں کہاں بیچارے اپنے کاروں بیٹھ کر آئے ہوئے ہیں اور نماز اپنی ضرورت کے لیے دکان بھی دور ہوتی ہے کہاں کہاں جاتے ہیں تو مسجد کی آبادی جیسے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسجد ویران ہوتی ہے یعنی کوئی نہیں آتواد پڑھنے کے لیے تو بدوا کرتی ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کیا ہے آپ ان کے گھروں کو ویران کر دیجئے جیسا کہ انہوں نے میری صفائی کا ساتھ نہیں کیا میلہ کرتا ہوں بڑا پڑا ہوا ہے گھروں کو بھی میلا کر دیجئے جیسا کہ میں اندھیرے پڑی ہوئی ہوں روشی کا بھی نام نہیں ہے ان کے گھروں کے اندر بھی ادھیرا ڈال دیجئے اس لیے اس کو آپ سمجھیں اس مسجد کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے ورنہ حکومت اس کو نینے کو ہی کرتی ہے یہ الجب گیا آیا تھا تو ایک مسجد ہے وہاں پر بڑی اچھی خوبصورت دریائے کنارے پر انہوں نے زمین کو کو بسی کرنا چاہا تھا تو اس کو گرانا چاہا تھا یہ ہمارے دوست ایک ہمارے کے پڑھے بیچارے بہت چار قابل آدمی ہیں ان کا نام ہے احمد صادق عبدالحقی کہتے ہیں انہوں نے حکومت سے مقدمہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے بڑے بڑے حوالے دیے اپنی شریعت کے قانون کے نتیجے یہ جی اس کا کہ موقع دینے میں کامیاب ہوئے اور حکومت نے دست بجائش دے دی کہ ہم نہیں گرائیں گے اس کو وہ باقی ہے ورنہ ان کو تو موقع ملنا چاہیے اس لیے اچھا تو اور ٹھیک تو یہی ہے کہ اس کو ابا رکھا جا رہے اور مسجد بننے میں کوئی آسانی بات تو ہے یہ کسی روپیہ خرچ ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے <تصح> Thank <laughs> you.